یا ای الرسول رسول تسلی رسول ما مذمت منافقین و یہود تسلی رسول ما مذمت منافقین و یہود منافقین اور یہود کی مذمت بھی ساتھ ہے بھئی بات یہ ہے کہ یہود کے اندر دو قسم کی خرابیاں تھیں ایک تو یہ تھا کہ یہود کے جو اونچے خاندان والا آدمی ہوتا نا اس سے اگر کوئی زنا سرزد ہو جاتا تو اس کو رجم نہیں کرتے تھے شادی شدہ کے اوپر کیا ہے بھی رجم ہے نا غیر شادی شدہ پہ سوچا وہ کہ شادی شادی کیا راجم ہے راجما ہے تو اونچے خاندان والے اگر زنا کرتے تو رجب نہیں کرتے تھے ان کا بن کالا کر کے گدھے پہ چڑھا دیا کو چا بک بھی مار کے ہو ہو کر دیا ایسے تشیر کر دی یہ تبدیلی کر دی تھی انہوں نے تورات کے حکم میں حالانکہ تورات کے اندر بھی حکم کیا تھا یہ قرآن والا کہ شادی شدہ کے لیے کیا ہونا چاہیے رجب ہونی چاہیے یہود خیب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 وہ جو کو فیصلہ کر دے اس کے اوپر مل کرو اضور نے پہلے ان سے پوچھا کہ فیصلہ تمہیں منظور ہے جو کہ میں بتاؤں انہوں نے آج کیا منظور رجم ہے آپ نے رزم ہے انہیں رجم تو نہیں ہے تورات کے اندر رزم نہیں لکھی ہوئی پر تورات لاؤ تورات لے آئے اپنا مولوی میں ان کا ساتھ آیا وہ ذرا چھپانے لگا تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہا چباؤ کہ نہیں لکھی ہوئی ہے رجم تو ان کو کیا کر دی گئی رجم کر دی گئی اس مرد کو بھی کا عورت کیا بخاری شریف میں ہے جب عورت کو رجم کرنے لگی تو خبیص اس کے اوپر پڑتا تھا کہ میری معشوقہ بچ جائے اور پتھر جس کو موجود ہے آپ دیکھو یہود خیبر خود نہیں آئے بائیمان کن کو بنایا تھا وکیل برو قرضہ کو بنایا تھا یہ اشارہ آئے گا ایک اور تھا ان کے اندر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا یہ تو زنا کی بات ہے نا تو قتل میں نہ ہوا تو کیا ہوئے گیت ہوئی قتل خطا ہوا یا آپس میں کوئی سلو ہوئی تو دیات کے اندر بھی ہیری پھیری کرتے تھے تو جو غریب آدمی ہوتے تھے ان سے دیات پوری سو اونٹ لیتے تھے جو امیر آدمی ہوتے تھے وہ دیات کیا دیتے تھے آدھی دیتے تھے اتنی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 نہ غم میں ڈال سوچ کو وہ لوگ جو دوڑتے پھرتے ہیں پفتر کے اندر ان لوگوں سے جنہوں نے کہا آمنا بے ہیں کہ بے ہیں جان مجرو مطالعے کس کے ہوگا بتائیے قابو کے مطالعے وہ آمنا جو کہتے ہیں نا صرف زبان سے کہتے ہیں دل میں ایمان نہیں اس سے مراد کون ہے مراد منافقین لکھ لو کہتے ہیں آ منا کیا کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ منافق حالانکہ نہیں ایمان مان رہا ان کے دل یہ تو تھے جی منافق آگے مین اللہ دین احاط اور ان لوگوں سے جو کیا ہیں یہودی ہیں وہ بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں پریشان نہ کریں اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں یہ دونوں غم میں نہ ڈالیں ہوم سمبا ل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 کہ پیر محبوب سبانی کا سارے اختیارات ہے اس کا ہاتھ کے اندر تو کہیں گے نار حیدری نار دست گیر جیلانی المدد اہ اہ خدا کا نارا جستا ایسا لگاتے ہیں نار تکبیر اللہ ہوا کیا نار رسالت یو رسول اللہ پھر نار حیدری جہلی چھلانگ لگاتے ایسے خدا کے ساتھ یاری نہیں ہے یاری نہیں ہے. جب آئے, آئے, ہے ان کا بھی یہی حال ہے جھوٹ سنتے تھے ہم سمبھاؤن کا لاپ ان کی تقارییر کے اندر جائیں پران حدیث نہیں پڑھتے جھوٹے کسے سناتے ہیں ایسے ہے یا نہیں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 اور دیات کے اندر بھی کیا ہو آدھی دیات ہو پوری نہ ہو اگر دیے جاؤ اس حکومت تو لے لو اور اگر نہ دیے جاؤ اس کو تو پرہیز کرو پر جس کا اللہ ارادہ کرو اسے گمراہ کرنے کا تو ہر گردی اختیار رکھتا اس کے لیے کسی چیز کا اُلا الذین انجان یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ کی اللہ یہ تو پاک کرے ان کے دلوں کو ان کے لیے دنیا میں کیا ہے رسوائی اور آخرت کے اندر بڑا ہے سماؤن کا یہ تاکید ہے ماکبال کی ادھر بھی ہم معذوف ہے تاکید بھی ہے ماکبال کی اور ذرا تعلیم بھی ہے تعلیم یہ ہے کہ یہ جھوٹ کیوں سنتے ہیں اس سلے کہ حرام پور ہیں کیا ہے پہلے حرام فور نہیں بتایا تھا اب حرام پور بتایا سننے والے واسطے جھوٹ کے کھانے والے حرام کو جو حرام کھاتا ہے وہ جھوٹ سنتا ہے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 اور اگر اراض کریں ان سے تو ہر کہیں نقصان دیں گے آپ کو کچھ کا اور اگر فیصلہ کریں تو فیصلہ کرنے والے انصاف کے ساتھ بے شک اللہ محبت کرتے انصاف کرنے والوں کو منہ نہ کا پرمیا یہ مجبوری کی وجہ سے ہے ان کا دل نہیں چاہتا ہے کیسے فیصل بنا سکتے ہیں آپ کو ایک تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے پھر پھر جاتے ہیں بعد اس کا نہیں وہ مومن تورات کا بھی حکم نہیں مانتے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 دیش کا ابکارا ہم نے قورات کو اس کے اندر ہدایت تھی برائے عقائد خودان کے لیے کو برائے عقائد اس میں ہدایت تھی برائے عقائد نمبر اے فضیلت نمبر اے و نور فضیلت نمبر دو اور روشنی تھی برائے اعبال امال کی وضاحت تھی اس میں نمبر ایک نور نمبر دو یا کم نبی فضیلہ نبر کتنی جی تین فیصلہ کرتے رہے ساتھ اس کے نبی وہ نبی جو فرما بردار تھے اللہ کے اسلموں کا منع وہ نبی جو فرم بردار تھے اللہ کے کس کے لیے فیصلہ کرتے رہے ولہ کے یہود معلوم ہوا کہ تورات فقط کس کے لیے ہدایت تھی یہودوں کے لیے تمام کائنات کے لیے نہیں تھی جیسے قرآن ہیں وربا ریون اس کاج کا کس پہ پڑے گا نبیوں پہ نبی بھی فیصلہ کرتے رہے اور مشاعط بھی بار علماء تھی. کیوں اس لیے کہ کتاب اللہ کے محافظ اور کتاب اللہ کی اشاعت کرنے والے کتنے گراو ہیں یہ تین تو ہیں نبی مشایخ اور علماء بے مستو بس اب اس کے کہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور تھے اس کے اوپر اقراری اقرار بھی کرتے تھے کہ اللہ نے بھی نگران ٹھہرا ہے فلا شب الناس فرائض اہل طور پہلے فضائل طورات تھے اب کیا ہے فرائض اہل طورا اہل طورات کو کہا گیا کہ تمہارا فریضہ ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور کے مضامین کو چھپاؤ نہیں تو ان مولوں نے تورات کے مضامین چھپائے تھے یا نہیں کون سے مضامین جو حضور کی بشارت کے متعلق تھے چھپا دیے تھے لوگوں کے ڈر سے فرائض اہل طورات پر نہ ڈرو لوگوں سے ڈرو مجھ سے اور نہ خرید کرو بدلے میری ایتوں کے سامان کلیلا پیسے کھاتے تھے چھپا دیتے تھے وہ ملم یاقمان صلی اللہ انجام منکرین جو شریعت کے آکام کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے کوئی کافر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس لیے میں نے انجام منکرین لکھایا ہے اور وہ لوگ رجم کے بھی منکر تھے وہ خیبر والے خود رجم کے بھی منکر تھے اور جو شخص فیصلہ نہیں کرتا ساتھ اس چیز کے کہ اتارا اللہ نے جیسے حضور کی بھی ہو گئی اسی طرح رجم ہو گیا فیصلہ بھی نہیں کرتا اور انکار بھی کرتا ہے منکر ہے پائے یہی لوگ آفر ہیں وہ قطب اور تورات میں کساس کا بیان جس طرح رجم کا مسئلہ تھا یہود میں ایسے کساس کا مسئلہ تھا نہیں تو یہ لوگ بڑے امیروں سے کساس نہیں لیتے تھے دیا تو لیتے تھے اور دیت بھی آدھی دلواتے تھے لکھا ہم نے ان کے اوپر بیچ تو کہ جان بدلے جان کے آنکھ بدلے آ کوئی کسی کے آنکھ نکالے آنکھ نکالو ناک بدلے ناک کے کان بدلے کان کے دانت بدلے دان کے ووہت پساس الجرو کے اندر اللہ فلام خارجی کی ہے. یہ لکھو خاص زخموں کا بدلہ ہے یہ فکہ میں لکھا ہوا ہے بعد بعض زخموں کا بدلہ نہیں ہے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں خاص زخموں کا کیا ہے بدلہ ہے جن میں مساوات ممکن ہوتی ہے خاص لاز ہے نا خاص زخموں کا بدلہ ہے سمن پسدا کا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 یہ پہلا دور کس کا تھا جی اب انجیل کا دور لکھو انجیل کا دور اور بھیجا ہم نے پیچھے ان انبیاء کے عیسیٰ عیسابن مریم کو تصدیق کرنے والا واسطے اس کتاب کے جو آگے وہ کون سی کتاب ہے جی میں نے بیان یا توڑا بات ہے ناجیل فضائل انجیل انجیل کے فضائل لکھیے فضائل انجیل اور دی ہم نے اس کو انجیل انجیر کے اندر بھی ہدایت تھی جیسے تورات میں تھی ہودان پہ اوپر کا لکھوی نمبر ایک ہدایت بر عقائد وضاحت برائے اکا و مصدقہ نمبر تین پذیرہ نمبر تین تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو آگے اس کیا ہے وہ کون سی کتاب ہے یعنی تورات مین بیانیہ ہے وہ آپ سوال کریں گے کہ پہلے بھی تو ہودان کا لفظ آ گیا جی اب دوسرا ہودان ہے اس کا کیا معنی سمجھے جی نمبر چار لکھ کے اوپر لکھ لو اس میں خاص ہدایت کا ذکر تھا تو پہلی ہدایت سے مراد کیا ہے عام ہدایات عقائد کی اور اس ہدایت سے مراد کیا ہے خاص ہدایت تو میں بتاتا ہوں اس میں خاص ہدایت کا ذکر تھا جو فار کلید کے بارے میں تھی بھائی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے اب بھی موجود ہے کہ عیساء علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرا جانا ضروری ہے میں جاؤں گا تو فار کلید کو تمہارے پاس بھیج دوں گا اگر نہ جاؤں تو فار کلید نہیں آ سکتا فار کلیت کو بھیجوں گا پار عبرانی لفظ ہے اس کا معنی عربی میں احمد کیا معنی ہے تو انجیل کے اندر حضور کی بشارت ہوئی یا نہیں وہی احمد کس کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک میں بھی ہے کئی علیہ السلام نے احمد کی بشارت کی واہ محمد کا لازمی و مبشرم بے یاتی ممبا بسمہو احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بات اس لیے کہا کہ حضرت نے فرمائے میرا نام زمین پہ محمد مشہور ہے اور آسمان پہ کیا احمد مشہور ہے عیسا السلامی تو آسمان پہ رہتے ہیں تو اس ہدن سے مراد کون سی ہدایت ہے خاص ہدایت جو کس کے بارے میں تھی پارکلی کے بارے میں وہ کے نمبر پانچ اور نصیحت ہے واسطے متقین کے متقین کے نیچے لکھو مستفیدین یہ تو بھی جی فضائ ال کے والم عل جیل یہ فرائض لکھو فرائض اہل انجیل تو اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ انجیل کے آم نہ چھپائیں چھپائیں گے ان کو بھی چاہیے واضح کریں حضور کی بشارتیں بھی واضح کریں یا رجم وغیرہ کے مسئلے بھی واضح کریں اور چاہ یہ فیصلہ کرنے انجیل ساتھ اس چیز کے بھی اتاری اللہ نے اس کے اندر ملنم یاقم اور جس نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس چیز کے بھی اتارا اللہ نے یہی لوگ کیا ہیں نہ فرمان ہے پاس کون من نہ فرمان وہ کتاب سداقت قرآن نیچے لکھو کنارے پہ لکھو قرآن کا دور انجیل کے بعد کس کا دور ہے جی قرآن کا دور ہے اور اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو بلحق فضائل قرآن مصدقہ نمبر دو بلحق فضیۃ نمبر ایک مصدق نمبر دو تصدیق کرنے والا واسطے اس کے کہ آگے اس کے کتاب سے ہے کہ جنس کتاب مراد ہے زبور مرادی وم وحم الضیلا نمبر کتنی تین ہے بلحق ایک مصدق دو محمرائے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 برابر کی توہر رسالت قیامت کرشتوں کا مانا یہ جو اصول دین ہے اچھا جی اور ان کتابوں کا وا پاکم بین ہم فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب آپ بھی فیصلہ کرنے کے درمیان ساتھ اس چیز کے جو اوتار اللہ نے اور نہ اتباق کرے ان کی فہشات کی اما جات من الحق یہ اما جار مجرور متعلق مورے زن کے مورے دن امبا آپ فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کے تعلق نہ ہوں دراحال کے اراد کرنے والے ہوں اس چیز سے کہ آیا تیرے پاس کیا آپ ایسے نہ کریں لیکن جان لینک شرا کوں گا مین ہاجا واسطے ہر امت کے لئے کلین ماننا امتیں اے امت کم کا من پہلے کا لو جالنا کا من بعد میں کرنا ہے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 تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے طریقے اس کو طریقہ کہا جاتا ہے تو ہر امت کے اندر شریعت بھی تھی طریقہ دیتی اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم سب کو جمع دے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک سب کا طریقہ ایک ہوتا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ تو آدم لے کے حضور تک سب کا دین کیا ہوتا ایک ہوتا یعنی اصول کے اندر بھی اور فرو کے اندر بھی ایک ہوتے لیکن اللہ تعالی کی حکمت اس کو مقتضی ہے کہ اصول میں تو برابر ہوں لیکن اوقات کے مناسب حالات کے مناسب فرو کے اندر کیا ہوتی رہے تبدیلی ہوتی رہی یہ اللہ کی حکمت ہے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم کو جماعت ایک ولا کے لم یشاہ لاکن کے بعد لم یشا معروف ہے لیکن اللہ نے ایسے نہیں چاہا قوم حکمت اختلاف شرائ حکمت اختلاف شرائع. لیکن نہیں چاہا ایک دین و مذہب کیوں کہ آزمائے تم کو بیچ اس کے کہ جو دے تم کو حکام ہر زمانے میں پستو خیرا پس دوڑ دوڑو تم نیچوں کی طرف بھائی آزمائش اسی میں ہوتی ہے کہ مختلف طریقے مثال کے طور پہ ہمارا آج کل ہے نا لوگ کوئی اہل بدعت ہیں کوئی اہل توحید ہیں اب اہل بدعت جو ہیں وہ ایک رسوم پہ اوپر چند رسوم پہ چلے آ رہے ہیں ان کے پیر بھی ایک ہی چلے آ رہے ہیں تو ان کے اندر آزمائش ہے کوئی آزمائش اپنے داد داد دا دا طریقے پہ چلے آ رہے ہیں بجت کر رہے ہیں جو کچھ آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے کوئی مباحد پیر آ جائے عالم آ جائے ان کو سمجھائے تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں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 بالکل خیرات بس دوڑو نہیں تم کے اندر اللہ کی طرح تمہارا لوٹنا ہے پس خبر دے گا تم کو ساس مختلف کرتے تھے واہ تاکید حکم سابق پہلے حکم کی تاکید کے لیے کہا گیا اور یہود کو اب بالکل نامید کر دیا گیا کہ حکم یہی چلے گا تمہارے غلط حکم نہیں چلتے اور یہ کہ فیصلہ کر درمیان ان کے ساتھ اس چیز کے جو اتار اللہ نے اور نہ اتباع کر ان خواہشات کی پہلے میں نے کہا تھا نا کہ حضور کو جو جی اختیار تھا کیا دا پاک نرے ذہم پائے وہ اختیار اس کے ساتھ ختم کیا گیا اسی آیت کے ساتھ کہ ضرور فیصلہ کرنا ہے اور نہ اتباع کر خیشات کی ہم ان خواہشات کی واہ ضرم اور ہوشیار رہے ہم سے یہ بڑے چالاک ہیں چال باز ہیں دھو باز ہیں ہوشیار رہے ان سے این ہفتے نو کا کہیں پھیر نہ دے تجھ کو ہوشیار رہے آپ ان سے اس بات سے کہ فیر دیں تجھ کو کسی حکم سے باز کا من کسی حکم سے کہ اتارا اللہ نے کرتے پنت وسگر فرے رہے یہ پس جان لے تو سوائے اس میں ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ سزا دیں ان کو سات بعض گناہوں, گناہوں کے دنیا میں یہ فی دنیا لکھ لینا سزا دیں ان کو سات بعض گناہوں کے دنیا میں یہ بعض کو کہا کہ اس لیے کہ دنیا میں جتنی سزا دی جاتی ہے بعض گناہوں کی دی جاتی ہے یہ سب گناہوں کی سب گناہوں کی دی جائے تو تباہ و برباد ہو جائیں لوگ یہ سب گناہوں کی سزا کہاں ملے گی کوئی آخرت کے میں یہاں جو تکلیفیاں ہی ہوتی ہیں سزا ہوتی ہے نا بعض کی یہ کہ سزا دیں ان کو ساتھ بعض گناہوں کے ورنہ آخرت میں مکمل و ان کثیر ان تسلی رسول ہے اور بے شک بہت سے لوگ آسکیں آپ غمگین نہ کہیں کہ خدا کی قدرت ہے ہر زمانہ کے انداز فشق زیادہ رہا ہے اور اطاعت اور ایمان تھوڑا رہا ہے آپ حکم الجاہلی یغ یہ پھر زجر ہے ان کو یہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے کہ رجم کا فیصلہ یہ دیت کا احساس کا تو کیا پاس حکم جاہلیت کا طلب کریں گے حالانکہ کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالی سے بت بار حکم کے ان لوگوں کے لیے بھی یقین کرتے ہیں کہ مستفیدین ہیں یقین کرنے والا شہید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 ڈبل ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام